اللہ رب العالمین کا حد شکر و احسان ہے کہ ہماری رہنمائی کے لیے انبیاء اور رسول کو جامع اور مکمل دین دے کر بھیجا یقیناً اس سے پہلے کسی بھی امت کو یہ فضیلت حاصل نہیں تھی کہ وہ جس دین کو مانتے تھی وہ دین ہمیشہ کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہو بلکہ ایک خاص جگہ اور خاص محدود مدت کے لیے ہوا کرتا تھا لیکن رب العالمین کا احسان ہے کہ ہمیں ایسے دین کا ماننے والا بنایا جو اب قیامت تک آنے والے تمام زمانوں کے لیے اور تمام لوگوں کے لیے ہے اب اس دین کے نازل ہونے کے بعد کوئی دوسرا دین رب کے نزدیک مقبول نہیں ہے نہیں کوئی اور طریقہ جس طریقے کے ذریعے کوئی شخص عمل کر کے رب تک پہنچ جائے ایسا کوئی طریقہ موجود نہیں ہے سوائے دین اسلام کے رب العالمین نے انہیں باتوں کی طرف نشاندہی کرتے ہوئے کہا علیکل کتاب طبیان علی کل شعیح کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کے اوپر کتاب نازل کی شَيْءٍ ہر ایک چیز اس میں واضح ہے ہر ایک چیز کے بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان کیا لقد انزلنا ہم نے ایک ایسی کتاب تمہاری طرف اتاری ہے جس میں تمہارے بارے میں بیان ہے افلا تاقلون کیا تمہیں سمجھ بوجھ ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کے بارے میں بتایا کہ میں نے تمہیں ترکتکم کم المحجت البا ایک ایسی راہ پر چھوڑا ہے کہ جو بالکل واضح اور چمکتی ہوئی ہے لئی لوہا اس کی رات اس کے دن کی طرح واضح ہے مطلب انسان کو جب رات آتی ہے تو چیزوں کو پہچاننے میں مشکل پیش آتی ہے اندھیرے کی وجہ سے لیکن اسلام کے اندر اگر کوئی بھی چھوٹی سے بڑی چیز بھی آ جائے اتنا واضح بیان اس کے سلسلے میں موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر ایک عمل کے تعلق سے ایسا بیان کیا گیا ہے کہ اس کی رات بھی دن کی طرح واضح ہے مشکل مسائل بھی پیچیدہ مسائل بھی بالکل ایسے ہی واضح ہیں جیسے واضح اور آسان مسائل واضح ہوتے ہیں لئی لوہا کنہاری لا یزی و انہا اللہ اب اتنے واضح دین کے آنے کے بعد جو شخص دین کو چھوڑ کر کسی اور راستے کو پکڑتا ہے وہ شخص ہالک ہوگا ہلاک ہونے والے میں سے ہوگا وہ شخص ہدایت پانے والا نہیں ہوگا مطلب یہ کہ جو دین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا وہ مکمل طریقے سے واضح ہے اور اس کی تکمیل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہو چکی ہے اب آئیے بعض حضرات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا دم بھرتے ہیں اور ان کی محبت اور عظمت کا نعرہ لگاتے ہوئے دین میں نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں مثال کے طور پر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہمیں بہت زیادہ محبت ہے ہمارے لیے سب سے عظیم نعمت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بھیجا جانا ہے ہم ان سے محبت کی وجہ سے اور ان کی اس نعمت کی وجہ سے ان کی پیدائش کا دن منائیں گے ایک گروہ ایسا ہوتا ہے جو آپ کی محبت کو دلیل بنا کر وہ کام کرتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور صحابہ نے نہیں کیا ایک دوسرا گروہ ہے وہ بھی آپ کی محبت کے بارے میں بات کر رہا ہے آپ کی عظمت کی بات کر رہا ہے لیکن اس کا کیا کہنا ہے اس کا کہنا یہ ہے کہ میرے بھائیو ہم کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے اس لیے ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا ہی کام کریں گے جتنا آپ نے کیا ہمیں آپ سے محبت ہے اس لیے ہم آپ سے آگے نہیں بڑھ سکتے ہیں ہمیں آپ سے محبت ہے اس لیے ہم آپ کی لائی ہوئی شریعت کو کافی سمجھیں گے ہم آپ کی لائی ہوئی شریعت میں نئی چیزیں ایجاد نہیں کریں گے ہمیں آپ سے محبت ہے اس لیے ہم یہ مانتے ہیں کہ محبوب نے ہمیں وہ تمام رائے بتا دی جو رائے اللہ رب العالمین کی طرف جاتی ہمیں آپ سے محبت ہے اس لیے ہمیں محبوب نے صلی اللہ علیہ وسلم وہ تمام طریقے بتا دیے جو طریقے اللہ کی قربت کو بتا اللہ کی قربت کا ذریعہ بن سکتے تھے میں سوال کرتا ہوں اپنی عقل کو اپنے ہوش کو سامنے رکھیے عقل کو موجود رکھیے جوش مت سامنے لائیے ہوش مندی کے ساتھ اور عقل مندی کے ساتھ اپنے ضمیر کو گواہ بنا کر مجھے فیصلہ سنائے کہ اس شخص کی محبت سچی ہے جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اتنا ہی کام کرتا ہے جتنا آپ نے بتایا ہے یا اس شخص کی محبت سچی ہے جو شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کو کافی نہیں سمجھتا اپنے دل پر ہاتھ رکھے اور بتائیں مجھے کہ وہ شخص جس نے اپنے محبوب کے عمل کو اپنے لیے کافی سمجھا اس کی محبت محبوب کے حق میں سچی ہے یا وہ شخص جو محبوب کی محبت کا دم بھرتا ہے اور کہتا ہے کہ نہیں نہیں ہم محبوب کی راہوں پہ نہیں چلیں گے اپنی الگ راہیں بنائیں گے اور سچ بتائیں کہ کس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم زیادہ کی ہے اس نے جس نے اپنا قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم سے آگے بڑھایا یا اس نے جس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلنا سیکھا میں ایک نثال دیتا ہوں کہ ہم جس کو اپنا رہنما اور لیڈر سمجھتے ہیں عظیم شخص سمجھتے ہیں کیا ہم میں سے کوئی شخص ایسا کرتا ہے کہ لیڈر کو اور اس عظیم شخص کو پیچھے رکھتا ہے خود آگے چلتا ہے کوئی بھی شخص جب ہم اپنے دنیاوی معاملات میں اس شخص کو جس کو ہم عظیم سمجھتے ہیں اس کو پیچھے نہیں رکھتے بلکہ آگے رکھتے ہیں پھر ایسا کیسے ہم کرتے ہیں کہ دین کے معاملے میں جس کو ہم نے اپنے لیے عظیم سمجھا ہے اس کو پیچھے رکھتے ہیں اور اپنا قدم آگے بڑھاتے ہیں پھر ہمیں بتائیں کہ کہاں گئی اللہ رب العالمین کی وہ آیت جس میں رب نے کہا یا رسولی کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہیں بڑھو گے کیا یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہے کہ اللہ کے رسول نے بتا دیا کہ نہیں تمہاری یہ حد ہے یہاں پر رک جاؤ ہم نے کہا نہیں ہم اس سے آگے بڑھیں گے اللہ نے اور ان کے رسول نے بتا دیا کہ شریعت سازی کا حق صرف اللہ کو یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ہے اور ہم نے شریعت سازی کا حق ان کو بھی دیا جو آج شریعت کے ماننے والوں میں سے ہیں بلکہ نہ جانے لاکھوں اور بے شمار گناہ کیے بیٹھے ہیں اللہ رب العالمین نے شریعت سازی کا حق صرف یا تو اپنے پاس رکھا تھا یا ان کو دیا تھا جن کے بارے میں کہا کہ ما انتقان الحوا یا اپنی خواہش سے اپنی طرف سے ملا کر کچھ نہیں بولتے وہی بولتے ہیں جو رب ان کو سکھاتا ہے اگر کوئی ایسا ہے جن کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ ان کی امتی میں سے کوئی ایسا ہے جن کو رب سکھاتا ہے تو پھر انہیں بھی شریعت شادی ہونا چاہیے لیکن ہے کوئی ایسا جب نہیں ہے تو پھر اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو دین کیوں سمجھا جائے گا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کی بات کو نیکی کا ذریعہ کیوں سمجھا جائے گا اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کے علاوہ کسی اور کی بات کو اللہ کی قربت کا ذریعہ کیوں سمجھا جائے گا لا بے نیا اللہ و رسول اللہ اور اس کے رسول نے ایک کام کیا اس سے آگے نہیں بڑھے ہم نے اس کام سے اپنا قدم اور آگے بڑھایا تھوڑا سا ایکسٹرا کام کر لیا کیا یہ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنا نہیں ہے میرے بھائیو ہو یقیناً وہ باتیں یا وہ اعمال جن کے ذریعے لوگ اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھنے کی کوششیں کرتے ہیں بے شمار ہیں احاطہ مشکل ہے کیونکہ ہر دن ایک نئی بدت ایجاد ہوتی ہے اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ بدعت ہمیشہ نئے بچے جنم دیتی ہے میں چند اصول بتاؤں گا جن کے ذریعے آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ کون سا عمل سنت کے مطابق ہے اور کون سا عمل سنت کے مطابق نہیں ہے ابن حسین رحیم اللہ نے اس کو ذکر کیا ہے کا چھ اصول ہیں انسان کو اگر یہ سمجھنا ہے کہ اس کا عمل سنت کے مطابق ہے یا بدت کے مطابق ہے تو اس کو دیکھے پھر اس کے بعد عمل کریں نمبر ایک جو عمل کر رہا ہے اس عمل کا سبب شریعت میں یا شریح ہونا چاہیے اس کا سبب مثال بعض لوگ ستائیس رجب کو نماز پڑھتے ہیں سوال سبب کیا ہے آپ کی نماز پڑھنے کا جواب دیتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس رات معراج ہوئی تھی پہلی مثال دوسری مثال بعض لوگ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن مناتے ہیں سوال آپ پیدائش کا دن کیوں مناتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہتے ہیں کہ چونکہ اس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے اور ہمیں آپ سے محبت ہے اس لیے ہم مناتے ہیں یعنی سبب آپ کی پیدائش اور آپ سے محبت ہمارا سوال کیا وہ سبب جس سبب کے ذریعے آپ وہ کام یا وہ عبادت کر رہے ہیں اس سبب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یا صحابہ نے عبادت کی ہے مثال کے طور پہ پہلی مثال لیں ستائیس رجب کو عبادت کرتے ہیں, کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں کیوں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو میراج ہوئی تھی سبب معاج ہے کیا اس سبب سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی کی عبادت نہیں کی کیا اس سبب سے کسی صحابی نے عبادت کی نہیں کی جب اس سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت نہیں کی اس سبب سے صحابی نے عبادت نہیں کی پھر اس سبب سے عبادت کرنا جائز نہیں تو جو ہم کام کر رہے ہیں اس کا سبب لازم ہے کہ اس سبب سے اس سبب کی وجہ سے صحابہ نے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کی ہو تو ستائیس جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آیا اور کئی بار آیا ایک بار بھی آپ نے اس وجہ سے عبادت نہیں کی ہمیں بھی اس وجہ سے عبادت نہیں کرنی ہے دوسرا معاملہ عبادت کا طریقہ ہوتا ہے اب طریقہ لازم ہے کہ سنت سے ثابت ہو مثال کے طور پہ طواف ہم کرنے جاتے ہیں جو بھائی عمرہ اور ہچکی ہوں گے جانتے ہوں گے کہ خانہ کعبہ کو بائیں رکھ کے اور تب طواف کرنا ہے کوئی شخص اگر دائیں رکھ کے اور تب طواف شروع کرے تو اس کا طریقہ غلط ہو گیا اس طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طواف نہیں کیا اس لیے طریقہ کیسا ہونا چاہیے سنت کے مطابق عمل صرف اچھا ثواب اچھا کام ہے اور خاص کر خانہ کعبہ کا ثواب نیک کام ہے لیکن طریقہ اگر غلط ہو گیا تو عمل بدت اور غلط سمجھ گئے اس کو تیسری چیز ابھی قربانی کا موقع آ رہا ہے گھوڑے کی قربانی جائز ہے نہیں ہے جائز کیوں نہیں جائز ہے وہ بھی تو جانور ہے اس لیے کہ اللہ رب العالمی نے قربانی کے لیے آٹھ قسم کے جانور کو خاص کیا ہے اب اس سے باہر نہیں نکلا جائے گا اگر کوئی شخص اس سے باہر نکلتا ہے تو عمل غلط ہو جائے گا اس کو کہتے ہیں کیا کہ ایک جنس بتا دی جنس سمجھتے ہیں نا جنس کس کو کہتے ہیں جینڈر جیسے انسان ایک جنس ہے حیوان ایک جنس جانور ایک جنس ہے یا حیوان تو جنس خاص کر دیا کتنا ہے آٹھ قسم کے جانور ہیں اگر اس سے باہر کوئی جانور لائیں گے اور اس کو ذمہ کریں گے قربانی میں تو وہ عمل بدت اسی طرح جو مقدار ہوگی وہ مقدار لازم ہے شریعت نے بتائی ہے جیسے مثال کے طور پہ فجر میں کتنی سنت ہے دو رکعت کوئی شخص اگر چار رکعت سنت پڑھے تو بدت مطلب یہ کہ جتنی مقدار بتائی ہے شریعت نے اس سے آگے نہیں بڑھنا ہے حالانکہ نماز پڑھنا بہت اچھا کام ہے لیکن شریعت کے بتائے ہوئے مقدار سے آگے بڑھنا بدت ہو جائے گا اسی طرح سے شریعت نے وقت خاص کیا ہے اگر وقت سے بے وقت ہو جائیں گے تو عمل بدت مثال کے طور پہ حج کا ایک وقت خاص ہے اگر کوئی شخص جا کر سابان میں حج کرتا ہے تو عمل بدت غلط تو جو وقت شریعت نے متعین کیا اسی وقت میں کرنا ہے اپنے سے وقت نہیں بنانا ہے اسی طرح جگہ شریعت نے اگر کسی عبادت کی کوئی جگہ خاص کی ہے تو اس کو دوسری جگہ نہیں کیا جائے گا اور یہ عام طور سے اس میں لوگ غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں اس کی مثال لیجئے شریعت نے تواف کہاں کے لیے خاص کیا ہے کس چیز کا طواف کرنا ہے کھانے کا کیا اللہ ابو ال کعبہ کا طواف کرو اب باز بھائی قبر کا طواف کرتے ہیں طواف کس کا کرنا ہے صرف خانۂ کعبہ کا قبر کا طواف کرنا کیا ہوا بدت ہوا اس لیے کہ اللہ نے طواب صرف خانہ کعبہ کی, کرنے کا حکم دیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دس سالہ مدنی زندگی میں کبھی بھی مسجد نبی کا طواف نہیں کیا اور خانہ کعبہ کے بعد یا مکے کے بعد روئے میں سب سے افضل جگہ مدینہ ہے جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے نمبر پر جو سب سے افضل جگہ ہے اس کا ثواف نہیں کیا پھر قبر کا ثواب کیسے ہو سکتا ہے اب آئیے ایک ہم لوگ مثال لیتے ہیں اور اس کے بعد دو تین باتیں بیان کر کے بعض افواب بیان کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کروں گا مثال پندرہ شعبان کی عبادت ہمارے بعض بھائی کہتے ہیں کہ پندرہ شعبان کی فضیلت میں بعض احادیث آئی ہیں تو اس رات میں عبادت کرنا چاہیے سوال فضیلت اگر آئی بھی ہے کیا اس فضیلت کی وجہ سے اس کے سبب سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو یہ عبادت کی نہیں کی صحابہ کرام اس فضیلت کو جانتے تھے کس نے حدیث بیان کی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین نے انہوں نے حدیث بیان کی نا ان کو معلوم تھی وہ فضیلت والی حدیث معلوم تھی لیکن اس کے باوجود فضیلت کے سبب اور فضیلت کو وجہ بنا کر صحابہ کرام نے عبادت نہیں کی تو ہم بھی اس کو وجہ بنا کر عبادت نہیں کریں گے سمجھ گئے اس کو اب آئیے ایک آدمی ہے طریقہ نیا لاتا ہے مثال کے طور پہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تصویر پڑھنے کا حکم دیا سب کا کام ہے کہاں, کہاں پڑھنے کا حکم دیا انگلیوں پر ابھی بہت ساری تصبیہات نکل گئی ہیں پہلے زمانے میں وہ والی تصویر تھی جو دانے والی ہوتی تھی آج نہیں آ گئی ہے بٹن والی آئی تھی اب ڈیجیٹل بھی آ گئی ہے اب نہ جانے اور بھی کیسی کیسی نکلیں گی سوال تصبی پڑھنے کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بتایا انگلی پر پڑھنا کس طریقے سے پڑی جائے گی تصویر انگلیوں پر طریقہ انگلیوں کو پڑھنا ہے اگر طریقہ نیا بنائیں گے تو اسی طرح اور بھی بہت ساری چیزیں لے لیجیے جس میں آپ کو سمجھ میں آئے گا جیسے مقدار میں بھی آپ لے سکتے ہیں کہ بعض لوگ اپنی طرف سے بعض چیزوں کی مقدار بتاتے بات ہیں مثال کے طور پہ بولتے ہیں اگر پانچ سو پچاس بار لا اللہ پڑھو گے تو تم کو یہ فائدہ ہوگا یہ بتانے کا حق کس کو تھا پانچ سو پچاس بار یہ متعین کرنے کا حق کس کو ہے اللہ کو یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ لوگ کون ہوتے ہیں بیان کرنے والے تو اسی لیے جو مقدار بیان کریں گے کون بیان کریں گے لازم ہے اس جو مقدار آئی ہو جو کاؤنٹنگ آئی ہو وہ کہاں سے سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہونی چاہیے میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ باتیں سمجھ میں آ گئی ہوں گی اور اگر کسی بھائی کو کوئی سوال ہوگا تو انشاءاللہ پوچھ سکتے ہیں اس تعلق سے باز اسباب بیان کروں گا کہ آخر وجہ کیا ہوئی جب بدعت اتنی خراب چیز ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وشرب الاموری وشرب الاموری ہوا کہ سب سے برا کام سب سے بری چیز جو ہے دین میں نئی چیز ایجاد کرنا ہے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی لوگوں کو یہ معلوم ہوا کہ یہ سب سے بری چیز ہے پھر بدعت آئی کہاں سے دینی دیکھیں بگت کے بہت سارے اسباب ہیں جن میں سے نمبر ایک دین سے جہالت اور دین سے دوری لائی نہیں ایک آدمی کو اگر علم کم ہوتا ہے تو پھر وہ غلط کام کرتا ہے مثال لے لیجئے ہمیں آپ کے یہاں آنا تھا اگر ہم یہاں آنے کے لیے مجھے نہیں معلوم تھا کہ کہاں پر مسجد ہے کہاں پر کیا ہے ہم آئے اگر کسی سے نہیں پوچھتے مسجد تک پہنچ جاتے نہیں اگر علم نہیں لیتے مسجد کے راستے کا تو بھٹک جاتے مطلب یہ کہ لا علمی انسان کو بھٹکنے پر مجبور کرتی ہے اسی لیے اگر دین سے لا علمی ہوگی تو آدمی کیا ہوگا بھٹک جائے گا گمراہ ہو جائے گا صلیم نے ختم ہو جائے گا پھر جب کوئی عالم نہیں بچیں گے تو لوگ جاہیلوں کو سردار بنا لیں گے ان سے مسالہ پوچھیں گے تو بغیر علم کو فتوا دیں گے خود بھی گمراہ ہوں گے کو بھی گمراہ کریں گے دلیل کیا ہے یہاں پر بغیر علم کے بات کرنا گمراہی ہے اس کا مطلب بدت گمراہی ہے یہ بدت کہاں سے آتی ہے بغیر علم کے جب علم کم ہو جاتا ہے تو بدت آ جاتی ہے اس لیے دین کا علم سیکھنا ہوگا تو بدت کے آنے کا پہلا سبب کیا ہوا لا علمی اور دین سے دوری دوسرا سبب اپنے آبا و اجداد کو دلیل بنانا ہم تو وہی کریں گے جو میرے باپ دادا کر کے گئے کس کا قول ہے یہ کس کا قول ہے فران کا فران نے کہا کہ ما سمعنا بحاز آتی آبا اندی ہم نے اپنے آبا و اجداد جو پہلے گزر چکے ان سے یہ باتیں تو سنی ہی نہیں عجیب نہیں نہیں بات لا رہے ہو حالانکہ موسا علیہ السلام نے جو بات بیان کی تھی کیا وہ نہیں تھی آدم علیہ السلام وہی بات کو بیان کر کے گئے نوح علیہ السلام وہی بات کو بیان کر کے گئے لیکن فرعون نے پھر بھی وہ بات کہی تو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا نے یہ بات کہہ دی کیونکہ یہ تو فرعون کا اور و مشرقین کا کہنا تھا تو اسی لیے اگر کوئی بات آئے تو اس لیے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے کہ ہمارے باپ دادا نہیں کرتے تھے بلکہ اگر وہ بات دین کی ہے دلیل سے آ رہی ہے تو اس کو فالو اور کرنا اور ماننا ہے تیسرا اور آخری سبب حالانکہ یہ آخری نہیں ہے لیکن درس کے لیے آخری ہے تیسرا اور آخری سبب کافروں کی تکلیر اور کافروں کی مشابہت اختیار کرنا اور یہ سب سے خطرناک سبب ہے جو دین میں بدعات کو لاتا ہے دلیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ اکرام جا رہے تھے تو ایک درخت آیا جس کو ذات و انوات کہا جاتا تھا صحابہ نے کہا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے بھی ایک ایسا ہی درخت بنا دیجئے ہم بھی اس سے تبلق حاصل کریں گے کیونکہ مشرقین ایسے درخت سے تبلق حاصل کرتے ہیں تو ہم کو بھی کچھ ایسا درخت بتا دیجئے کن کی دلیل دی مثال کن کی دی مشرقین کی کیا مشرقین کے پاس ایک ایسا درخت ہے جس سے وہ تبرک حاصل کرتے ہیں تو ہم بھی ویسا ہی ایک درخت چاہتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ اللہ اکبر اللہ ان سب چیزوں سے بری ہے سب سے بڑا تم نے وہ بات کہی ہے جو اس سے پہلے موسیٰ علیہ السلام کو بنو اسرائیل نے کہا تھا کیا کہ جس طرح ان لوگوں کا دوسرا معبود ہے ہم کو بھی ایک ویسا ہی معبود بنا کر دیجیے تو کہا کہ کافروں کو دیکھ کر اس کے جیسا کوئی کام کرنا دین میں غلط چیز کو لاتا ہے اب آئیے اب آپ جیتی جاستی مثال لیجئے بھائی آپ عید میلاد النبی کیوں مناتے ہیں بھائی ابو جہل کو ابو لہب کو معلوم ہوا غالباً ابو لہبی کو معلوم ہوا تو دوڑتا ہوا آیا خوشی میں مٹھائی باٹی فلاں کیا پلا کیا فولا کیا کہا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش میں خوش خوش ہو رہا ہے کافر ہو کر اور ہم مومن ہو کے خوش نہیں ہو کافروں کی تقلید اور مشابہت میں لوگوں نے بدت ایجاد کی ہم نے کہا آپ کافروں کو دیکھ کر عید النبی منائیے ہم مومنوں کو دیکھ کر نہیں منائیں گے کیونکہ کسی مومن نے نہیں منایا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس کی جو صفت اور جیسی صفت ہوتی ہے وہ اس کے پیچھے چلتے ہیں اسی لیے غور کیجئے کہ صحابہ کرام نے کئی سال کی زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پائی ایمان کی حالت میں کسی ایک صحابی نے بھی ایک بھی صحابی نے ایک مرتبہ بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا دن نہیں منایا یہ سب کیا ہے کافروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے اسی طرح بعض لوگ دلیل دیتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جب من و سلوا نازل کیا تھا آسمان سے تو اس دن کو یہ یہودیوں نے عید کا دن بنا لیا تھا ہم کو جب جس دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملے جس دن ان کی پیدائش ہوئی اس دن کو ہم عید کا دن کیوں نہیں مناتے یہودیوں کو دلیل بنایا اسلامی عمل کرنے کے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کیا حکم دیا کیا بتایا کہ تم نے ویسے ہی بات کہی ہے جیسے موسا علیہ السلام کو ان کی قوم نے کہا تھا کہ کافروں کا بت ہے تو ہم کو بھی ایک بت بنا کر دیجئے تم کہہ رہے ہو کافروں کے پاس ایک درخت ہے جس سے وہ تبرک حاصل کرتا ہے ہم کو بھی ایک ایسا درخت بنا کر دیجئے تو ہم کو کافروں کو دیکھ کر کام نہیں کرنا ہے ہم کو دلیل کو دیکھ کر کام کرنا ہے اللہ کے رسول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو دیکھ کر کام کرنا ہے کافروں کو دیکھ کر نہیں میرے بھائیوں ایک آخری بات ہمارے اور آپ کے لیے نصیحت کے طور پہ کہ یقینا ہم ایسے بھائیوں کے درمیان میں ایسے لوگوں کے درمیان میں رہ رہے ہیں جن کے اندر یہ بدعت موجود ہیں اور ہمیں یہ کوشش کرنی ہے کہ ان سے یہ بداد ختم ہو لیکن کوشش کرتے ہوئے دعوت دیتے ہوئے اس بات کا خیال لکھے ضرور کہ ہم دعوت دیتے ہوئے کہیں پر یہ خیال نہیں آئے کہ احسان کر رہے ہیں تو ہمارا لہجہ بدل جائے بیکار اور خراب ہو جائے احسان جتلانے والا لہجہ ہو جائے نہیں ہمارا لہجہ نرم ہونا چاہیے ہمیں یہ خواہش ہونی چاہیے کہ بھائی ہمارا سدھرے تو نرمی کے ساتھ اس کو سمجھائیں اور اگر وہ ہمارے اوپر سختی کرتا ہے تو اس پر صبر کریں اور اگر نہیں کر سکتے ہیں صبر تو اللہ کے لیے آپ مت سمجھائیے کیونکہ آپ دعوت دینے کے ابھی قابل نہیں ہوئے اللہ رب العالمین نے موسا علیہ السلام کو کہا تھا کولا لہ کہ تم جا رہے زمین کے سب سے برے شخص کے پاس یعنی اوم کے پاس لیکن تم دونوں کو نصیحت ہے کہ نرمی سے بات کرنا سختی سے نہیں اور جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بد دعا کی تھی کفار پر اللہ رب العالمین نے آیت نازل کی اور کہا کہ آپ کو کیا پتا ہو سکتا لیا ہے یہ ایمان مان نیا تو اسی لیے اگر ہمارے پاس استطاعت اس نہیں ہے کہ ہم صبر کر سکیں نرمی سے سمجھا سکیں تو ہم خاموشی اختیار کریں ان کو لے کر جائیں جو نرمی سے سمجھا سکتے ہیں اپنی باتوں میں لہجے لہجے میں نرمی لائیں نرمی سے سمجھائیں اور ان کے لیے دعا کریں جن کو آپ چاہتے ہیں کہ وہ راہ راست پر آئے اللہ اب عالمین سے دعائیں کہ اللہ ابوالعالمین جب تک زندہ رکھے ہمیں سنت کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے جب موت دے تو سنت پر اور صحیح ایمان پر موت دے آمین واقع داوانا الحمد رب العالمین السلام علیکم و اللہ وبرکاتہ